إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَصْحَابُ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وما هم بخارجين من النار صدق اللہ آج کے درس کا آغاز ہم نے صورت البقرا کی آیت نمبر ایک سو سے کیا ہے جبکہ گزشتہ درس کا اختتام سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پر ہوا تھا جس میں اللہ کی توحید قدرت اور رحمت کے دلائل بیان کیے گئے تھے فی خلق سماواتی ون عرض بخت نہار اس میں شک نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل یہ لہل و نہار کا نظام یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل یہ سمندر اور دریا اور پھر ان میں کشتیوں اور جہازوں کی روانی یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل آسمان سے برسنے والی بارش یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل پھر اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کے آثار نباتات رویدگی اشجار پھل اور پھول کی پیداوار یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی دلیل یہ زمین میں چلنے پھرنے والے بے شمار قسم کے حیوانات اور چپائے پرندے یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل یہ باد نسیم کے جھونکے یہ ہواؤں کا آنا جانا یہ اللہ کی رحمت اور قدرت کی دلیل یہ فضا میں پھرنے والے بادلوں کے آوارہ سے ٹکڑے یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی دلیل اس سارے کارخانے کا چلانے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ زندگی عطا کرنے والا اللہ عزت دینے والا اللہ صحت دینے والا اللہ ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے اور سب سے بڑا محسن بھی ہمارا اللہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ سے شدید ترین محبت کریں محبت بھی اسی کی عبادت بھی اسی کی اطاعت بھی اسی کی اور تعظیم بھی اسی کی لیکن بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے باوجود اللہ کے معاشوا سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے یہاں فرمایا کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اندادہ یہ ند کی جمع ہے اور ند کا معنی نسل اور مشابہ بھی آتا ہے اور ند کا معنی مخالف اور مقابل بھی آتا ہے بعض قومیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو خدائے اصغر قرار دیا یا خدا کا نائب قرار دیا خدا کا اوتار قرار دیا خدا کا ذل قرار دیا اور بعض قومیں ایسی بھی تھیں کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جیسا کہ مجوسیوں نے احرمن کو یزدان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تو گویا کہ ند کا لفظ دونوں قسم کے معبودوں کو شامل ہے مشرقین جن معبودوں کو خدائے اصغر چھوٹے چھوٹے خدا قرار دیتے تھے ان کو بھی ند کا لفظ شامل ہے اور معذ اللہ جن دیوتاؤں کو اللہ کے مقابل کھڑا کرتے تھے ند کا لفظ ان کو بھی شامل ہے ویسے مفسرین کے اس کے بارے میں تین قول ہیں اور تینوں صحیح ہیں کہ انداد کا اطلاق اور ند کا اطلاق بتوں اور مورتیوں پر بھی ہو سکتے ہیں ند کا اطلاق رواساں اور لیڈروں پر بھی ہو سکتے ہیں اور ند کا اطلاق ہر اس چیز پر ہو سکتے ہیں جو انسان کے دل پر مسلط ہو جائے جس کی محبت انسان پر چھا جائے خواب وہ کوئی شخصیت ہو یا وہ دولت ہو یا کہ نفسانی خواہشات ہوں اس لیے فرمایا گیا من اتخذ ہوا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے کوئی معبود بنا لیتا ہے کسی شخصیت کو, کو کوئی معبود بنا لیتا ہے کسی مورتی کو کوئی معبود بنا لیتے دولت کو کوئی معبود بنا لیتے کرسی کو کوئی معبود بنا لیتے شہرت کو کوئی معبود بنا لیتے لیڈروں کو کوئی معبود بنا لیتے پیروں کو اس طریقے سے معبود بنا لیتے ہیں کہ معذ اللہ لیڈر اور پیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ان کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ خدا کے مقابلے میں معذ اللہ خدا کے بیٹے روح القدس اور مقدس کمواری کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ پرماتما اپنے خدا کو کہتے ہیں اس سے زیادہ مختلف قسم کی دیویوں اور مختلف قسم کے دیوتاؤں سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انسانوں سے زیادہ محبت انسانوں کی زیادہ تعظیم انسانوں کی زیادہ اطاعت کرتے ہیں زلزلہ زدہ علاقے سے جو لوگ آئے ہیں اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں خود میں بھی وہاں گیا کچھ وقت کے لیے تو وہاں عبرت آموز قسم کے بے شمار واقعات سننے کو ملے بے شمار مناظر دیکھنے کو ملے حال ہی میں ایک ساتھی سرحد کے علاقے سے آیا با ساتھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے پرانا آزمایا ہوا اس نے بتایا کہ وہاں کے رہنے والوں نے انہیں بتایا کہ زلزلے سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں کے سردار صاحب غالباً کسی مولوی صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور مولوی صاحب قرآن اور اسلام کی بات کرتے ہوں گے تو بے شمار لوگوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں اس سردار کے حامیوں نے کھلے عام جلوس نکال کر یہ نعرے لگائے نہ قرآن چاہیے نہ اسلام چاہیے سردار جی کا بس نام چاہیے سردار کا نام لے کر وہ کہتے تھے نہ قرآن چاہیے نہ اسلام چاہیے بس سردار جی کا نام چاہیے تو مسلمانوں میں بعض ایسے پیروں سے جاہل پیروں سے شدید قسم کی محبت جانتے ہیں پیر کا ہر عمل سنت کے خلاف شریعت کے خلاف لیکن پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ شرک فل محبت ہے جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام تو اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام جیسی قدرت اللہ کے لیے ویسی قدرت غیر اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو یہ شرک جیسا علم اللہ کے لیے ویسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ شرک جیسے سم و بسر اور خبر اللہ کے لیے ایسے ہی غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ شرک اور جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ایسی محبت غیر اللہ سے کی جائے تو یہ بھی شرک ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ اس کا خالق اللہ اس کا مالک اللہ اس کا رازق اللہ اس کا محسن اللہ اس کا معبود نہ اس کی قدرت میں شک نہ اس کے عدل میں شک نہ اس کے رحمان رحیم غفور غفار ستار ہونے میں کوئی شک تو سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے اور ہر حال میں اسی سے محبت وہ ثروت و غنا عطا کرے تو بھی اس سے محبت اور وہ فقیر اور غریب کر دے تو بھی اس سے محبت وہ صحت عطا کرے تو بھی اس سے محبت اور وہ بیمار کر دے تو بھی اس سے محبت وہ ابتلا اور آزمائش سے بچا لے تو بھی اس سے محبت اور ابتلاع اور آزمائش میں ڈال دے تو بھی اسی سے محبت جیسے حضرت ایوب علی السلاۃ السلام نے دونوں حالتوں میں اللہ سے محبت باقی رکھی اللہ سے محبت کرتے رہے اسی کا ذکر اور اسی کا شکر ادا کرتے رہے تندرست تھے نیمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اہل و عیال تھے باغات تھے تب بھی اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ نے یہ ساری نعمتیں واپس لے لی تو بھی اللہ ہی سے محبت کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی انا وجد نہ تو مسلمان ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے جبکہ مشرک مصیبت اور پریشانی میں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب تکلیف اور مصیبت اللہ دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں فرمایا کہ فلما کشفنا شفنا انہو ضرو مرک الم ید ان مصف جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی تکلیف کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا پھر بیچ کے واسطوں کو پکارتے ہیں سفارشیوں کو پکارتے ہیں معاذ اللہ وہ اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں دنیا کے بادشاہوں پر کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وزیروں اور مشیروں کا واسطہ ضروری تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تک بھی بات پہنچانے کے لیے واسطوں کا ہونا ضروری کہتے تھے ہا الا شفا یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں تو ہم ان کو معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں کہتے تھے ابود الاقربہ الا اللہ زلفا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دے جبکہ قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنی دعا پہنچانے کے لیے اپنی تمنا اور درخواست پہنچانے کے لیے اپنا صدقہ خیرات اور عبادت پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کسی سفارشی کی کسی مشیر کی کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں براہ راست اللہ کی ہر اللہ پاک مندے کی ہر دعا ہر پکار کو سنتے ہیں اس کی عبادت کے ہر انداز کو دیکھتے ہیں تو مسلمان ہر حال میں اللہ ہی سے محبت کرتے اور حال حال میں اسی کو پکارتے اللہ کی محبت یہ ایمان کے تکمیل کا معیار ہے محبت سے ایمان کامل ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ للہ اللہ و اب غز اللہ ومنع اطاحی و فقد تک من جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے نفرت رکھی اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا محبت کی وجہ سے امال میں جان پڑتی ہے کہا گیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صرف زبان سے لا الحا کیسے ہے تو کوئی حاصل نہیں جب قلب و نظر میں اللہ کی محبت نہ ہو قلب و نظر مسلمان نہ ہو ایسی عبادت بے کار جو عبادت اللہ کی محبت سے خالی صدقہ خیرات کرے تو اللہ کی محبت میں رکو سجدہ کرے تو اللہ کی محبت میں اسی لیے مانگنے والوں نے اللہ کی محبت کی انتہا مانگی یوں تو مانگنے والے نے عشق کا لفظ استعمال کیا اور عشق اور محبت یہ اردو میں بہت قریب قریب گزشتہ ایک درس میں اللہ کے عشق کی بات کی اور اس پر بعض اشعار پڑے تو ایک ساتھی نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ عشق کہاں سے ثابت ہے اللہ کا عشق کہاں سے ثابت ہے تو بھائی بے شمار احادیث اور قرآنی آیات جن میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے اور جب ہم عشق کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے تو مانگنے والوں نے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کی انتہا مانگی کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں چھوٹا سا دل ہوں مگر شوق اتنا کہ اس دل کے اندر بھی اے اللہ تجھے دیکھنے کی چاہت موجود ہے اور جی چاہتا ہے کہ میں بھی تجھے دیکھنے کی تمنا کا اظہار کروں جیسے کہ موس علیہ السلاط اسلام نے اے اللہ تیری رویت کی تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے اور اللہ نے کہا تھا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عشق کی اور اللہ کی محبت کی انتہا چاہتا ہوں اللہ سے دنیا مانگنے والے تو بہت اللہ سے کاروبار میں رزق میں برکت مانگنے والے بہت اللہ سے اہل و عیال اور بچے مانگنے والے بہت اللہ سے صحت مانگنے والے زندگی مانگنے والے مکان مانگنے والے اور دنیا کی سہولیات مانگنے والے تو بہت کچھ ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو اللہ سے خود اللہ کو مانگ لے اللہ سے اللہ کی محبت مانگے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگتے تھے عجیب و غریب دعائیں ہیں کسی دعا میں فرمایا اللہ جل حب کاب الشیا اللہ میرے دل میں اپنی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ڈال دے ساری مخلوق سے زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے اسی حدیث میں فرمایا اللہ جل حب کا حب علی من نفسی و اہلی و من الما البارد اللہ میرے دل میں اپنی محبت میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ ڈال دے میری جان سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرما دے عرب کے گرم موسم میں آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت تھا تو دعا کی اے اللہ جیسے عرب کے گرم موسم میں ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے اے اللہ تو اپنی طلب اس سے بھی زیادہ میرے دل میں ڈال دے اور ایک حدیث میں ایک اور دعا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ زکنی ہب کا بحب اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جن کی محبت تیرے ہاں فائدہ دے گی اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت جن کی محبت تیرے ہاں فائدہ دے گی اللہ کے نیک بندوں کی محبت صحابہ کی محبت اولیاء کی محبت علماء حق کی محبت قرآن کی محبت والدین کی محبت اساتذہ کی محبت یہ محبتیں جو اے اللہ تیرے ہاں فائدہ دیں گی مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما دے دیکھیں محبت کا جو مرکز ہے وہ تو ہے اللہ اصل میں مسلمان کی محبت ہے اللہ کے ساتھ پھر مرکز محبت سے محبت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اصل میں تو محبت اللہ سے اور پھر ان سے محبت جن سے محبت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا جن کی محبت اللہ کے ہاں فائدہ دے گی مسلمان انبیاء سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے محبت کا حکم دیا صحابہ سے محبت کرتے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا مسلمان کعبہ سے محبت کرتے اس لیے کہ کعبہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا روز رسول سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں فائدہ دے گی مسجد سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں نافع ہوگی مسلمان مسلمان سے محبت کرتے اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے ہاں مفید ثابت ہوگی تو اصل میں محبت کا مرکز ہے اللہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابے ہیں اور اللہ کی محبت ساری محبتوں پر مسلمان کے دل میں غالب ہونی چاہیے اور میں عرض کروں کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں چلنے کے لیے پاؤں اتا کیے ہیں سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے اور دل تو اللہ نے عطا کیے ہیں اپنی محبت کے لیے دل ہے ہی محبت کے لیے اللہ کی محبت دل کی غذا ہے اللہ بکر اللہ تتن ان دل کی غذا اللہ کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں اللہ اکبر اور جب واقعت کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی محبت پر ساری محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہا گیا کہ عشق محبت اللہ کی محبت ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے ما سوا کو جلا دیتی ہے حضرت عبداللہ اللہ بجادین رضی اللہ عنہ حضور تو مدینہ تشریف لا چکے یہ مکہ میں تھے ایمان قبول کیا گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا بیوی بچے چھین لیے مکان چھین لیا یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے والدہ کو ترس آیا اس نے ایک چادر دے دی انہوں نے چادر کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے سے جسم کا اوپر کا حصہ چھپایا دوسرے ٹکڑے سے جسم کا نچلا حصہ چھپایا اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضور نے دور سے عبداللہ کو دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ تم اٹھا کسی نے کہا دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے اور ایک صاحب نے بڑا عجیب جملہ لکھا کہ حضور اکرم صلاح نے جب ہے عبداللہ سے پوچھا عبداللہ اللہ کیا ہوا یہ حالت کیوں ہوئی تو عبداللہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں موحد ہو گیا ہوں اللہ اکبر یہ الفاظ ان پر کس طریقے سے سادک آ رہے تھے میں موہد ہو گیا ہوں موحد کون ہے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ سے خفا میرے لیے جس کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہو کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے میں موہد ہو گیا ہوں اے اللہ کے نبی اللہ کی محبت کی خاطر توحید اور ایمان کی خاطر سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں والدین مزاحم ہوئے تو انہیں چھوڑ دیا اہل و عیال مزاحم ہوئے ان کو چھوڑ دیا زمین مکان مزاحم ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا اور اب میرے پاس سوائے چادر کے ان دو ٹکڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے میں موحد ہو گیا ہوں اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں رہنے لگے بعض اوقات ان پر جذب کی کیفیت تاری ہو جاتی زور زور سے اللہ اللہ کہنے لگتے زور زور سے تلاوت کرنے لگتے جذب کی کیفیت محبت کا عالم اپنے آپ نہیں رہتے تھے حضرت عمر رضی عنہ کو ان کا مسجد میں زور زور سے ذکر کرنا تلاوت کرنا عجیب سا محسوس ہوا اس لیے کہ دوسروں کی نماز وغیرہ میں خلل پڑ سکتا تھا ڈانٹا کیوں کرتے ہو پھر یہ کہ اس میں ریا اور دکھاوے کا بھی اندیشہ تھا نبی اکرم صلاح نے فرمایا عمر اس کو مت ڈانٹو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کہتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں گیا تھا ایک غزوہ درپیش در تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جانے لگے تو ہے عبداللہ بھی ساتھ راستے میں بیمار پڑ گئے سخت بخار ہوا یہاں تک کہ انتقال فرما گئے اور انتقال اس حالت میں فرمایا کہ سر آکائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا انتقال کے بعد حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ اسے میری چادر کا کفن دو جسے اللہ کی محبت میں لباس سے محروم کر دیا گیا تھا